باللہ من بسم اللہ الرحمن حدیث نمبر حدیثیقی اور اشقات شریف کی حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی اختیار کرنا یہ معیشت ہے یعنی زندگی کا زندگی گزارنا باب اختحال کا مصدر ہے اس کا معنی ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرنا میانہ روی یعنی درمیانی چار نہ ہی تو کسی چیز میں زیادتی کی جائے اور نہ ہی کمی اس کو کہتے ہیں الاقتصاد الاقتصاد ٹھیک ہے <تصفح> الیکل الاقتصاد ال میانہ روی اختیار کرنا آگے کہا ہے پھر نفقت اخراجات میں تو نہ ہی اخراجات اتنے زیادہ کیے جائیں اور نہ ہی کیا ہے کم کیے جائیں ٹھیک ہے نا نہیں زیادہ کیے جائیں اور نہ ہی کم جی <تصفح> <تصفح> تو درمیانی خرچے کو کہتے ہیں خراجات کو کہتے ہیں المعشہ معیشہ معیشت عام اردو کے اندر بولا جانے والا لفظ ہے لیکن کیا ہے معیشت کیا ہے زندگی گزارنا زندہ رہنا زندگی کا ذریعہ القتصاد نف نصف المعشتہ اخراجات میں میانہ اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے ٹھیک ہے زندگی گزارنے کا نصف حصہ ہے جس کا کیا مطلب ہے یعنی انسان کی جتنی بھی آمدنی ہو اب ہر وقت اس لالت میں نہیں پڑے رہنا چاہیے کہ وہ آمدنی زیادہ ہو جائے تنخواہ زیادہ ہو جائے تنخواہ بڑھ جائے بلکہ جتنی آمدنی ہے جتنی تنخواہ ہے اسی کے اندر اندر اپنے اخراجات کو پورے کرنے کی کوشش کرے اسی کے مطابق اپنے اخراجات کو پھیلائے اس سے زیادہ نہ پھیلے ٹھیک ہے اس لیے کہ جب اپنی ضرورتیں اس کی زیادہ ہو جائیں گی آمدنی کم ہو جائے گی تو پھر اس کی مزید سے مزید لالت بڑھتی چلی جائے گی اور یہ کیا ہے دنیا ہی میں مگن ہو کر رہ جائے گا اس لیے جتنی بھی آمدنی ہو اسی کے مطابق ہی اپنی ضرورتیں رکھی جائیں اور اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ انسان عام زندگی گزارے ہم لوگ خود سے ہی اپنی زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم, ہمیں پھر کئی ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو سہل زندگی گزاریں آسان زندگی کھانا پینا بھی اقمینہ روی کے مطابق ہو اور اسی طرح پہننا سب کچھ گھر کے دیگر جو لوازمات ہیں جو ضروریات ہیں تو سب کچھ کیا ہو میاں روی ہو القتصاد ہو نہیں تو بہت زیادتی ہو اور نہیں بالکل کمی ہو اس لیے کمی میں بھی گزارا نہیں ہے اور بہت زیادتی ہو تو اس میں بھی اصراف آ جاتا ہے عام طور پر اس لیے کیا ہونا چاہیے ال ہر چیز کے اندر اخراجات کے اندر باقی رہن سہن کے اندر کھانے پینے کے اندر پہننے کے اندر دیگر معاملات کے اندر تو کیا ہونا چاہیے القتصاد میاں روی ہونا چاہیے الاقتصاد اقتصاد نفقت نصف اس لیے کہ یہ نصف معیشت ہے زندگی گزارنے کا آدھا ہے کیا مطلب <تصفح> کہ اس سے گویا کہ یعنی جو اخراجات آپ کے جی وائس کلیئر نہیں ہیں جی جی آپ بتی آپ لوگوں کے لیے جی آپ میں سے کسی کو بھی آواز نہیں آ رہی بتائیں تو آپ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ال اقتصاد فنف نصف المعیشہ تو اگر ضروریات زیادہ ہو جائیں گی اور آنے والی جو آمدنی ہے وہ کم پڑ جائے گی تو یہ تو مشکل ہو جائے گا لیکن اگر اسی آمدنی کے اندر اگر کم اخراجات کیے جائیں گے تو وہ کیا ہے نصف المعیشہ یعنی وہی جو آدھی معیشت ہے یعنی آدھی اس کو وہ کیا کر دے گی پورا کر ڈالے گی الاقتصاد و فر نفاقت نصف المعیشہ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے ترکیب دیکھیے ال مصدر ہے فن نفقہ فی جار النفقت مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ال اقتصاد و مزدور کے نصف و مضاف الم عیشت مضافل مذاف مضافل مل کر خبر القتصاد و, و مسدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا نصف المعشہ مضاف مضافل مل کر خبر القتصاد و فر نفقت نصف المعیشہ ال اقتصاد و مستدر نفق فی جار النفقت مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ال اقتصاد و مصدر کے مزدور اپنے متعلق سے مل کر مبتدا نصف مذاف الماعیشت مضافل مذاف مضافل مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی ترکیب سمجھ میں آگی جی حدیث نمبر بائیس ات و تبد سے نصف العقل و نصف العقل مشکات شریف کی حدیث ہے حضرت عبد اللہ عمر سے ہی روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الْنَّاسِ لوگ سے محبت کرنا نصف یہ نصف عقل ہے جی الْنَّاسِ لوگوں سے محبت نصف القلے یہ نصف عقل ہے باب تفاعل کا مظہر ہے اس کا مطلب ہے محبت ٹھیک جی. ال الناس الناس لوگوں کو کہتے ہیں نصف العقل نصف. نصف کو کہتے ہیں العقل عقل کو کہتے ہیں ٹھیک جی. ال الناس لوگوں سے محبت کرنا نصف العقل نصف عقل ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں سے محبت میں اس کا عقل ہے اس لیے عام طور پر جب لوگوں سے محبت کی جائے گی اور اس سے یہ ہوگا کہ انسان گالم گلوچ سے لڑائی جھگڑے سے کیا ہو جائے گا بچ جائے گا ٹھیک ہے اور جب انسان پر یہی کیا ہے آدھی عقل ہے پوری عقل اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کیا ہے پورے کا پورا یعنی بالکل دین کے مطابق اور دین اور اسلام پر کیا ہے عمل پیرا ہو جاتا ہے اس کو سہان لفظوں میں یوں سمجھے ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کے بھی تمام حقوق ادا کرتا ہے اور بندوں کے بھی تمام حقوق ادا کرتا ہے تو یہ کامل انسان ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی کمال عقل ہے ٹھیک لیکن اگر کہیں پر کیا ہے کوئی کوتا ہوتی ہے تو وہ اس میں نقص آتا جاتا اب ال الناس لوگوں سے محبت کرنا مطلب یہ ہوگا کہ جب لوگوں سے محبت کی جائے گی تو لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا لوگوں اس کے ساتھ غالم گلوج نہیں ہوگی لوگوں کے حقوق کا عمال نہیں کیے جائیں گے جب ایسا ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان حقوق العباد ادا کرنے والا ہو گیا تو حقوق یہ ایک نصف ہے کمالی ایمان کا کمالی ایمان تب ہے کہ جب حقوق العباد بھی ہو اور حقوق اللہ بھی ہو تو حقوق العباد جو ہیں وہ صرف نصف عقل کہلائے اور حقوق اللہ کے ساتھ جب مل جائیں گے تو عقل تاہم ہو جائے گی تو اس لیے کہا کہ اب توجہ جو پورے کے پورے حقوق کا احاطہ کرتی ہوئی یہ چیز ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنا محبت سے پیش آنا فلاقلے کیا ہے ہے جی ترکیب کو دیکھیے وہ عربیہ ادفا ہے اس لیے کہ اصل میں یہاں پر جو احادیث ہیں جادو طالبین کے اندر یہ ایک حدیث کو مختلف حصوں میں اور ٹکڑوں میں وہ ذکر کیا ہوا ہے یہ پہلے والے کے ساتھ ہی السادت نصف الم تو وہ العقل آتفا ہے دو دو نصف القلے معتوف اور والا پورا جملہ ماتوف ہے لہذا ہم اس کو صرف باؤ آتفا کہہ کر بات کو ختم کر دیتے ہیں بہ کی طرف ہم چڑھیں گے نہیں کیونکہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ حرف آتفا ہے جیس کا پہلے والا حصہ وہ معطوف علیہ ہے اور نسف القلے یہ معطوف ہے جی اب تبد اللہجارجدور چار مجلور مل کر متعلق ہو جائیں گے دو دو مصدر, کے مصدر اپنے سے خبر, خبر مل کر اسمیہ خبری بالکل سیم پہلے کی طرح ہے وہاں پر کیا تھا القتصاد مصدر تھا ٹھیک ہے القتصاد جار مجرور متعلق مصدر کہتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے اتواد مسترنا مستر کے مستر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا مبتدا خبر خبر کر جملہ اسلیہ خبریاں آگے ترکیب سمجھ جی حدیث نمبر تیئیس بحسن سوال یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے حسن سوال نصف العلم اللہ ابن عمر کی ہی روایت ہے وہ ایک پوری روایت ہے اس کے یہ تین ٹکڑوں میں اس سے بھی زیادہ ٹکڑوں میں کیا ہے اس کو تقسیم کیا گیا ہے حسن سوال نصف العلم. اچھا سوال آدھا علم ہے اچھا سوال آدھا علم ہے حسن کہتے ہیں جمال کو خوبصورتی کو اس کی جمع خلاف قیاس ویسے محاسن آتی ہے ٹھیک ہے سوال کو کہتے ہیں ٹھیک نصف نصف ہے آدھا علم ہے تو اچھا سوال حسن سوال اچھا سوال عمدہ سوال نصف العلم آدھا علم ہے عدیز کا مطلب کیا ہے عدیض کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کسی بات کو سنتا ہے اس کو جب اچھی طریقے سے سمجھتا ہے پھر اس کے ذہن میں کہیں پر کوئی نہ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا نقص آتا ہے یعنی اس پوری بات میں اب جب اس کے ذہن میں وہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال کسی سے پوچھتا ہے کوئی عالم کوئی مفتی کوئی محقق جب اس کو اس کا جواب دیتا ہے تو اس سائل کا علم کیا ہو جاتا ہے کامل ہو جاتا ہے اس سے پہلے بھی اس کو بات سمجھ میں آ چکی تھی لیکن کامل طور پر نہیں آئی تھی اس کے ذہن میں ایک سوال تھا اب جب اس سوال کا جواب مل گیا تو اب اس کا علم جو ہے وہ کیا ہو گیا اس سوالے سے کامل ہو گیا تو خصل نے سوال نصف علم ہے اچھا سوال کرنا اچھا سوال کا مطلب یہ کہ بالکل بہودہ اور فضول قسم کا نہ ہو کہ جس سے اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اچھا سوال کے جس کے سوال سے ہی کسی کو, کو کوئی فائدہ ہو تو اچھا سوال نصف علم ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب جواب ملے گا تو اچھا جواب ہوگا جیسا سوال اس کے مطابق جب جواب آئے گا تو علم کیا ہو جائے گا کامل ہو جائے گا جی تمام کی کتابوں میں یہ والا, یہ والا حصہ ہے یہ حدیث ہے حسن کے بعد حصوں میں یہ نہیں کی ہوئی والا حصہ نہیں ہے اور آپ کی کتاب میں بھی نہیں ہے کس کی کتاب میں ہے میرے پاس ہے تو بہت سارے نسخوں میں یہ والا حصہ نہیں بھی تو بہرحال یہ اس حدیث کا حصہ ہے اور حسنصلم جی اچھا ات, سوال آدھا علم ہے ترکیب کو دیکھ لسن و مضاف مضافل مذاق مضافل مبتدا نصف العلم مضافل مذاق مضافل مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملے اسمیا خبری حسن مذاف مضافل مل کر, کر مبتدا مضاف فلائی خبر اپنے پاس نوٹ کر لیں ویسے ٹھیک ہے بہت سارے مسکمے ہے اس لیے ٹھیک ہے سوالے اس فل آئل میں یہ اپنے پاس جس کے پاس کتاب ہے اپنے پاس کتاب کتاب پر ہی لکھ لیجیے ٹھیک ہے رول نمبر پانچ چودہ حدیث نمبر چوبیس اتہ ابو مینبی کم اللہ اتہ اب مین ذمبی کم اللہ زمبل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے توبہ کرنے والا کمن اس شخص کی طرح ہے لازم بلو کہ جس نے گنا جس کا کوئی گنا نہیں ہے اتا ابو تابو نسرۂ سے بھی آتا ہے اور ذرا بزربو سے بھی آتا ہے اس میں فائل کا سیغا ہے اتا ابو توبہ کرنے والا توبہ کس کس کو کہتے ہیں گنا کو ترک کرنے کا ایسا پختہ عزم جس کے بعد گناہ کی طرف یعنی گناہ سے پکی توبہ کر لی جائے اور اس کو ترک کرنے کا پکا عزم کر لیا جائے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو جی توبہ کرنے کہتے ہیں گناہ کو اس کی جمع آتی ہے جنوب ٹھیک ہے اور پھر جمع کی جمع جنوبات بھی آتی ہے جنوب اس کی جمع آتی ہے زنوب دم. گناہ کو کہتے ہیں پرتمپ ویسے سہیرا گناہ سہیرا گناہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے منظم اس کا مطلب سہیرا گناوں پر اصرار یہ بھی ایک تعریف ہے سویرا اور کبیرہ کی کہ شریرہ گناہوں پر اصرار یعنی کسی چھوٹے گناہ کو بار بار کرنا اس کو کبیرہ بنا دیتے ہیں کبیرہ گناہ بنا دیتے ہیں تو گناہ سے جیسا بھی ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کیا ہے انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتا رہے اور پھر یہ کہ انسان کی موت کو کوئی نہیں پتا جس وقت انسان سے جب کبھی بھی کوئی گناہ سردر ہو تو جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے اس سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے اور اس کی معافی مانگ لے کمل لازم بلہ جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے وہی بات ہے جی اب تائبم بھی لا لازم بلو گنا سے توبہ کرنے والا کمل لا اس شخص کی طرح ہے اس شخص کی طرح ہے لازم بلہو کہ جس نے کوئی گنا نہیں جس کا کوئی گنا نہیں ہے تو گناہوں سے توبہ کرنے والا جس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور صدقی دل سے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگ لی تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی معاف نہ کرے جب ایک انسان کسی کی غلطی کو کسی کی کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنی مخلوق سے تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں بہت زیادہ چاہنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت زیادہ پسند ہے وہ کیوں کر معاف نہیں فرمائے گا تو ضرور معاف فرمائے گا جب وہ اس نے گناہوں کو معاف فرما دیا اس کی توبہ کی وجہ سے تو وہ شخصی ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ایک طرف تو ایسا آدمی ہے تو اس نے گناہ کیا ہی نہیں دوسری طرف وہ آدمی ہے کہ جس نے گناہ تو کیا تھا لیکن اس گناہ کی معافی مانگ لی اب بالکل یہ برابر ہو گئے اس شخص کی طرح ہو گیا جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس لیے جب کبھی بھی انسان سا گناہ سرزد ہو جائے تو چاہیے یہ کہ وہ کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے جی اتہ ابو گناہوں سے توبہ کرنے والا کم بل ایسے ہے جس کا کوئی گناہ نہیں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ ایک انسان گناہ کرے اور پھر مجھ سے معافی مانگے بنسبت اس کے کہ جو گناہ ہی نہ کرے اگر تم ایسے بن جاؤ کہ سارے کے سارے ولی بن جاؤ اور کوئی گناہ کرو ہی نہیں تو میں تمہیں ہٹا کر کوئی ایسی مخلوق لے آؤں گا کہ جو گناہ بھی کرے گی اور پھر مجھ سے معافی بھی مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے جو اس سے معافی مانگے تاغفروا ربکم انہو کان غفارا وہ بڑا بخشنے والا ہے جتنے گناہوں آپ کے وہ ماف کر دے 70 سال کا بڑا ہو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو لیکن ایک سجدہ لگا دے پیتے چاہ میں نے تیرے سب کچھ ماف کر دے جی من الزم بکم اللہ زمبلہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں اتہ اے بو سی اس میں فائل اسم اس کا فائل منجار اک دم بے مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سیگا اسم میں فائل کے ٹھیک ہے سیگا اس میں اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر مبتدا اتہ اے بو اسم اس میں فائل اس ضمیر اس کا فائل من جار اور مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سیغ فائل کے تو سیگ اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق منظم سے مل کر مبتدا کی کاف جار بلکہ یوں کہیں کمل لا زمبل ہُو جملہ ظرف مستقر خبر جی تفصیل میں جائیں گے تو جو کاف جار من اس میں موصول لا لا نفی جنس آپ نے پڑھا ہوگا علم النحب کے اندر لا نفی جینس اس کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو ٹھیک ہے جب آپ نے مرفوات پڑھے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے مرفعات کے اندر پڑھا ہوگا خبر لائے نفی لیکن جب آپ نے منصوبات پڑھے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے پڑھا ہوگا اسم لا نفی جینٹس ٹھیک ہے نا تو لائے نفی کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوا کرتی ہے مرفو ہوا کرتی ہے تو لائے نفی جینس دم لا لہو مستقر خبر جس کے لیے لائے نفی کے لیے تو لائے نفی اپنی اسم اور خبر سے مل کر سلا بن جائے گی من اسم میں موصول کے لیے تو من اس میں موصول اپنے سلا سے مل کر مجرور بن جائے گا کا فرفجار جار کے لیے چار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سب تصابطن مقدر کے اب سبق افیل اپنی ضمیر فائل متعلق سے مل کر یا تابط ان سیغ اس میں فائل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا اتائی میں نظم بھی مبتدا کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے جی دی پھر سے دیکھ لیں اتائی سیغ اسم فائل اس میں ضمیر فائل زمب مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مبتدا کاف جار اس میں موصول لائے نفی جنس دم اسم اس لا لہو خبر لا لہو ظرف مستقر خبر ہے متعلق یہ بھی ہو جائے گی سب تصاوت لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر سلا ہوا من اسم موصول کے لیے من اس میں موصول اپنے سلا سے مل کر مجرور ہوا کا فرق جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے سبتا ثابت مقدر کے سبتا ثابت مقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر بن جائیں گے مبتدا کے لیے متدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جی آگی ترکیب سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو صحت والی معافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عین شریعت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے فدعات رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حامی و ناصر ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ بھی اپنے نے میں یاد رکھیے